ارے غلام رسول بھائی خاص طور پر جو ہے مجھ پر تو بہت مہربان ہیں ان کی وجہ سے مجھے بہت سواد ملتا ہے اور ویسے بھی یہ بہت ہی یعنی ہمارے کرم فرما ہیں اور آپ کے جو ہیں بہت متقد ہیں رب العالمین ہمارے غلام رسول جو ماشاءاللہ اللہ جعفور کے نام سے پہلے آتے رہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں ہمارے غلام رسول بھائی کا جو اصل نام ہے سلطان ہے اور میرے بڑے بیٹے کا نام ماشاء اللہ سلطان ہے جو مرشدی سرکار سلطان باہو رحمتہ اللہ تعالیٰ رہے اس سمے مبارکی کی نسبت سے ہے اور ماشاءاللہ ہمارے غلام رسول بھائی کا نام بھی جو ہے سلطان ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ان پر جو ہے اپنی خاص رحمت علاج سمائے اور ہمارے یہ پیارے بھائی جو ہیں یعنی ماشاءاللہ یعنی ان کی وجہ سے بھی مجھے بہت کچھ جو ہے ثواب حاصل ہوتا ہے تو بہت میں ان کا مشکور ہوں تو حضرت صاحب سب سے پہلے تو ہمارے غلام رسول بھائی نے آپ کی خدمت میں معدبانہ سلام ارض کیا ہے اور سبھی حاضرین محفل کو ہمارے پیارے غلام رسول بھائی کا سلام ہمارے پیارے غلام رسول بھائی کا سوال ہے حضرت صاحب کہ سلاط الطوح جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں پچہتر مرتبہ تصویر کرنی ہوتی ہے اگر کسی رکعت میں ایک یعنی کوئی تصویر مس ہو جائے کم رہ جائے تو کیا اگلی رکعت میں یعنی اسی کو بڑھا لیا جائے اور بعد میں سجدہ ساہو، ساہو کر لیا جائے کہ اس طرح ٹھیک رہے گا اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی ماشاء منیر بھائی آپ تو پھر ابو سلطان ہوئے وہ ہمارے سلطان ہیں اور آپ ماشاءاللہ سلطان کے بھی بات نکلے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یا ہمارے غلام رسول بھائی کے سوال کا تعلق ہے تو وہ بڑھانے کی ضرورت نہیں سیدھا سوال کر لے नहीं. یعنی وہ اگر کم ہو گئی ہیں تو اس کو دوسری جگہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے سیدھا سا کرے اس کی نماز ہو جائے گی